ہم بولات بچوں کے لیے سلاحی کہانیاں اور بہت کچھ کرو کر رہا ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ رہا ہے الحمد الحمدللہ وحدہ وسلا موالا ملا نبی بعدہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم إلا أمم أمصالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سُمُّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَئِ اللَّهُ يُدْلِلْهُ وَمَنْ يَشَئِ يَجْعَلْهُ على صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صدق اللہ لزیم ایک کافی لمبے وقفے کے بعد تقریبا سوا لیڑ کے وقفے کے بعد ہم اپنے درس قرآن کا دوبارہ آغاز کر رہے ہیں سورة الانعام کی آیت نمبر 38 سے اللہ فرماتے ہیں ومام دا بطن فلعربی ولاقا یقیر بجنا کم زمین میں جو چلنے پھرنے والے جانور ہیں اور فضا میں اپنے دو پروں سے اڑنے والے پرندے ہیں ان کی بھی تمہاری طرح جماعتیں ہیں زمین میں جو چلنے پھرنے والے جانور ہیں اور فضا میں اپنے دو پروں سے اڑنے والے پرندے ہیں ان کی بھی تمہاری طرح جماتے ہیں اس ایت کریمہ سے جو پہلی آیت گزری ہے آیت نمبر سینتیس اس میں مشرقین اور منکرین کا یہ مطالبہ مذکور تھا کہ جو معجزات ہم مانگتے ہیں وہ معجزات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کیوں نہیں دکھاتے جیسے وہ کہتے تھے لن منلا تفجلننا من الارض یمبو ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ مکہ کی زمین میں چشمہ نہ بہا دیں اور تس السماء تسما زعمت ماضا عمتا کی صفا ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ آسمان سے ہم پر آسمان کا کچھ ٹکڑا نہ گرا دیں او اللہ بل ملاکتی قبیلا یا یہ کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا نہ کریں او یقون کبھی بیت من زخرف یا ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ کا سونا چاندی کا مکان نہ ہو اوتر کافی سماں یا ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے سامنے آسمان پر نہ چڑھ جائیں تو اس طرح کے مطالبات کرتے تھے ہمیں یہ معجزات دکھائیں چشمہ جاری کر دیں مکہ کے اندر پہاڑوں کو پیچھے ہٹا دیں یا آپ کے لیے سونے چاندی کا مکان بن جائے یا اللہ ہمارے سامنے آ جائے یا فرشتے صف بنا کر ہمارے سامنے آ جائیں یا یہ کہ آپ آسمان پر چڑھ کر جائیں ہمارے سامنے اور اترتے ہوئے بھی نظر آئیں اور وہاں سے کوئی نشانی لے کر آئیں تب ہم ایمان لائیں گے یہ پہلی آیت میں ذکر تھا یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ میں قدرت کے باوجود قدرت کے باوجود یہ موجزات نہیں دکھاتا دکھانا چاہوں تو دکھا سکتا ہوں میں مکہ کو پہاڑوں سے خالی کر سکتا ہوں میں مکہ کی بنجر زمین کو آباد کر سکتا ہوں میں مکہ کے چٹیل علاقوں میں چشمے جاری کر سکتا ہوں میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے اور چاندی کا مکان بنا سکتا ہوں میں اپنے حبیب کو تمہیں آسمانوں پر چڑھتا ہوا دکھا سکتا ہوں میں خود اور میرے فرشتے تمہارے سامنے آ سکتے ہیں میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن قدرت ہونے کے باوجود میں ایسا نہیں کرتا کیونکہ میری رحمت کا تقاضا یہی ہے کہ میں ایسا نہ کروں یہ میری رحمت کا تقاضا ہے کہ تمہارے یہ مطالبات تسلیم نہ کیے جائیں اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں میرا دستور یہ رہا کہ پہلی قوموں نے جب کسی مو مانگے معاوضے کا مطالبہ کیا اور ہم نے ان کو وہ معاوضہ دکھا دیا اور پھر بھی انہوں نے ایمان قبول نہ کیا تو انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا اللہ کہتا ہے میں نہیں چاہتا کہ امت محمدیہ کا بھی یہی حال ہو تو یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا یاد رکھیں ایک بات ہمیشہ کے لیے زین میں رکھ لیں کہ یہ ساری انسانیت جو ہے سارا عالم انسانی یہ ہمارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے لیکن امت کی دو قسمیں ہیں امت اجابت اور امت دعوت امت دعوت کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں اس لیے بھیجا کہ آپ سارے انسانوں کے لیے نبی بن کر آئیں سارے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں تو یہ امت دعوت کہ سارے انسانوں تک اللہ کی دعوت کو پہنچانا یہ ذمہ داری تھی ہمارے آخا صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تک آپ پہنچا سکے آپ نے پہنچایا اب ذمہ داری ہے آپ کی امت اجابت کی تو امت دعوت تو یہ ہے تو گویا کہ ہندو بھی آپ کی امت دعوت ہیں اور عیسائی بھی آپ کی امت دعوت ہے یہود بھی آپ کی امت دعوت ہے اور دوسری قسم ہے امت اجابت امت اجابت کون سی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی ہے توحید پر ایمان رکھتی ہے اسلام پر ایمان رکھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والی ہے الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں امت اجابت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی تو اللہ کہتے ہیں میں قدرت کے باوجود منہ مو مانگے موجات نہیں دکھاتا اس لیے کہ میری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ موجات نہ دکھائے جائیں اور میں رحمان اور رحیم صرف انسانوں پر نہیں ہوں بلکہ حیوانوں پر بھی اگر میرا عذاب نازل ہوا کچھ لوگوں کی سرکشی کی وجہ سے نافرمانی کی وجہ سے اور موجزات کو جٹلانے کی وجہ سے تو پھر صرف انسان ہی ہلاک نہیں ہوں گے حیوان بھی ہلاک اور تباہ ہو جائیں گے تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے حیوانوں کا ذکر کیا وہ حیوان بھی <coughs> جو زمین پر چلتے پھرتے اور وہ حیوان بھی جو فضا میں اڑتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ چاہے زمین میں چلنے پھرنے والے جانور ہوں یا فضا میں اپنے دو پروں سے اڑنے والے پرندے ہوں ان کی بھی امتیں ہیں جماعتیں ہیں جیسے تمہاری طرح جیسے تمہاری جماعت ہے جیسے انسانوں کی جماعت ہے کسی طریقے سے حیوانوں کی بھی جماعت ہے حیوانات بھی ایک خاص منظم طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں دنیا بھر کے حیوان شیر اور چیتے بندر اور بنمانس چاہے پاکستان اور ہندوستان کے ہوں چاہے افریقہ اور امریکہ کے ہوں عرب کے ہوں یا کہ چین کے ہوں سب کی زندگی ایک جیسی ہوگی ان کی زندگی, زندگی میں کوئی فرق نہیں ان کے رہن سہن میں کوئی فرق نہیں ان کی خوراک میں کوئی فرق نہیں ان کے بچے جننے کے طریقہ کار میں کوئی فرق نہیں سب ایک جیسے آپ شہد کی مکھی کو لے لیں بارہا آپ نے اس کی مثال تو سنی ہوگی اس کا ذکر بھی سنا ہوگا اب شہد کی مکھی چاہے آج سے دس ہزار سال پہلے کی ہو یا آج کی ہو اور شہد کی مکھی چاہے تو پاکستان کے کسی دور دراز گاؤں میں چھتہ لگانے والی ہو اور چاہے امریکہ کے کسی علاقے میں چھتہ بنانے والی ہو دونوں کا طریقہ کار ایک ہی ہوگا وہ دس ہزار سال پرانی مکھی بھی اسی طریقے سے چھتہ بناتی تھی آج کی مکھی بھی اسی طریقے سے چھتہ بناتی ہے امریکہ کی مکھھی بھی اسی طریقے سے چھتا بناتی ہے اور پاکستان کی مکھھی بھی اسی طریقے سے چھتہ بناتی ہے وہ چھ کونوں والے وہ خانے بناتی ہے دنیا بھر کی مکھھی کا ایک ہی طریقہ اور اسی طریقے سے شہد جمع کرتی ہے جیسے دنیا کی دوسری مکھیاں جمع کرتی ہیں تو کون ہے کون ہے جس نے دس ہزار سال پہلے والی مکھی کو طریقہ سکھایا اور آج کی مکھی کو بھی طریقہ سکھایا یہاں سے ہزاروں میل دور رہنے والی مکھی کا طریقہ بھی بھی وہی وہی اور جہاں رہنے والی مکھی کا طریقہ کار کون ہے کیا انہوں نے مکھھیوں نے ایک دوسرے سے سیکھ لیا پاکستان کی مکھی کہاں سیکھنے کے لیے گئی تھی کہ کس طریقے سے چھتہ بنایا جائے کون ہے جس نے چھتہ بنانا سکھایا راستوں پر چلنا سکھایا اور پھولوں اور پھلوں سے رسوسنا سکھایا اور جمع کرنا سکھایا اور شہد کو ایک خاص طریقے سے اکٹھا کرنا سکھایا اور پھر اس کی چیکنگ کا نظام وہ سکھایا کون ہے اللہ کہتے ہیں میں ہوں میں نے سکھایا ڈبل ڈاٹ کام اوہا ربلی علی اللہ کہتے گھر بنانے کا طریقہ میں نے سکھایا راستوں پر چلنے کا طریقہ میں نے اس کو سکھایا اور پھولوں اور پھلوں سے رس چوسنے کا طریقہ میں نے سکھایا جمع کرنے کا طریقہ میں نے سکھایا تو دنیا بھر کی مکھیاں ایک ہی طریقے سے زندگی گزارتی ہیں ایک جیسے چھتہ بناتی ہیں ایک جیسے طریقہ کار سے شہد کو جمع کرتی ہیں تو ان کی بھی امتیں ہیں ان کی بھی جماعتیں ہیں چاہے چونٹیوں کی ہوں چاہے مکھیوں کی ہوں چاہے پرندوں کی ہوں چاہے شیروں اور چیتوں کی ہوں تو اللہ کہتے ہیں وہ بھی تمہاری طرح جماتے ہیں اور ان کی صحیح تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور ان سب کو روزی پہنچانے والا بھی اللہ ہے اللہ کہتے ہیں ممامتی فل ارض اللہ اللہ میں یا المستر رہا میں مستعودہ کل کی کتابین تو فرمایا کہ اگر اللہ کا عذاب نازل ہوتا تو سب پر نازل ہوتا انسانوں پر بھی حیوانوں پر بھی تو اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہوا کہ ان بیوقوفوں کے منہ مو مانگے موج ان کو نہ دکھائے دائیں کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ یہ دیکھنے کے باوجود ایمان قبول نہیں کریں گے اور جب ایمان قبول نہیں کریں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا اللہ کا عذاب آئے گا تو صرف انسانوں پر نہیں حیوانوں پر بھی آئے گا تو اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہوا کہ ان کو وہ معا دکھائی نہیں اللہ کی اس کائنات میں بڑی نشانیاں ہیں یہ ساری کائنات اللہ کی قدرت کی نشانیوں سے بھری ہوئی یہ سورج یہ چاند یہ ستارے یہ زمین یہ آسمان یہ درخت اور یہ خود انسان یہ خود انسان جو ہے اس کے اندر اللہ کی قدرت کی کتنی نشانیاں اسی لیے تو اللہ کہتے آیا فل آفاق وفی انفسم حتہ یا لہم انہ الحق ہم ان کو آفاک میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور خود انسان کے اندر بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور ایک جگہ فرمایا بفی انف سکم افلاۃم تم, تم اپنے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے تو اپنے اندر بھی اگر غور و فکر کرو تو تمہیں اللہ کی قدرت کی اللہ کے وجود کی اللہ کی توحید کی نشانیاں مل جائیں گی تو ایک تو یہ نشانیاں یہ آیات اور سب سے بڑی نشانی اور سب سے بڑا معجزہ ہمارے آقا کا پرانے کریم اور قرآن کریم کی موجودگی میں تو حقیقت میں کوئی موجزہ جچتا ہی نہیں ہے یہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اس معجزے کی موجودگی میں کوئی معجزہ جچتا ہی نہیں ہے اللہ کی قسم چاند کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا سورج کا تاریک ہو جانا آسمان کا گر جانا مکے میں نہروں کا جاری ہو جانا اور حضور کے لیے سونے چاندی کا مکان بن جانا یہ چھوٹا موجزہ ہے قرآن کریم کے مقابلے میں یہ سب چھوٹے موجزے. یہ بڑا معا ہے بہت بڑا معاوضہ تو اس کی موجودگی میں کسی دوسرے معوجے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو فرمائے کہ بما امدابل ارضی زمین میں جو چلنے پھرنے والے جانور ہیں ولاپا ان یتی ربی جنا اور فضا میں اپنے دو پروں سے اڑنے والے پرندے ہیں اللہ امامن امسالحم ان کی بھی تمہاری طرح جماعتیں ہیں اور سب اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں ہر کوئی اپنے کام میں لگا ہوا ہے عجیب و غریب کائنات کا نظام ہے چھوٹی چھوٹی تتلیاں یہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں یہ چونٹیاں اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں یہ چوٹے اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں یہ گد یہ چیل یہ کبے یہ چڑیا یہ فاستا یہ طوطے اور یہ مور یہ سارے جانور اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں جن کاموں کے لیے اللہ پاک نے ان کو پیدا کیا اور جو ان کے لیے طریقہ زندگی طے کیا اس کے مطابق لگے ہوئے ہیں ما رتنا فل کتاب من شعی ہم نے کتاب کے اندر کوئی چیز نہیں چھوڑی ما فل کتاب ہم نے کتاب کے اندر کوئی چیز نہیں چھوڑی اس کا کیا مطلب ہے بعض حضرات نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کی تفصیل لوہے محفوظ کے اندر درج کر دی ہے ہر چیز کی تفصیل انسانوں کی تفصیل حیوانوں کی تفصیل درندوں کی تفصیل اور پرندوں کی تفصیل ہر چیز کی تفصیل ہم نے لوہے محفوظ کے اندر لکھ دی ہے کوئی چیز ہم نے نہیں چھوڑی جو لوہے محفوظ میں درج ہونے سے بچ گئی ہو ایک مطلب تو یہ ہے اور امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن میں کوئی چیز بیان کرنے سے نہیں چھوڑی ہر چیز کو ہم نے قرآن میں بیان کر دیا بہت سے علماء نے تحقیق سے یہ بات ثابت کی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مفید علوم ہیں ان کے اصول اور کلیات وہ قرآن کے اندر موجود ہیں جزیات نہیں ہے صاف بات ہے قرآن کے اندر جزیات نہیں ہے لیکن جتنے بھی مفید علوم اور فنون ہیں ان سب کے اصول اور کلیات وہ قرآن کریم میں موجود ہیں مگر یہ وضاحت ضرور کر دوں پہلے بھی کرتا رہتا ہوں قرآن کریم سائنس کی کتاب نہیں ہے قرآن جغرافیے کی کتاب نہیں ہے قرآن میڈیکل کی کتاب نہیں ہے قرآن انجینئرنگ کی کتاب نہیں ہے قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے قرآن نحب کی کتاب نہیں سرف کی کتاب نہیں اور معانی کی کتاب نہیں اور بدی اور بیان کی کتاب نہیں ہے قرآن منطق اور فلسے کی کتاب نہیں ہے قرآن تو کتابیں ہدایت ہے صرف ذالکل کتاب الار بصی خدل متقین اس میں شک نہیں کہ قرآن کریم میں سات سو سے زائد آیات مظاہر فطرت سے بحث کرتی ہیں اور سائنس کا موضوع کیا ہے مظاہر فطرت سات سے زائد آیات مظاہر فطرت سے بحث کرتی ہیں اور سائنس کا موضوع بھی مظاہر فطرت ہے لیکن اس کے باوجود ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ معاذ اللہ قرآن کریم کو سائنس کی کتاب کہہ دے کہ یہ کوئی سائنسی کتاب ہے اور جو سائنسدان کوئی نئی تحقیق ثابت کریں تو ہم قرآن کھول کر کہ دیں ارے یہ تو قرآن میں پہلے سے موجود ہے ہم اس کے پابند نہیں ہیں کہ سائنسدانوں کی اور ڈاکٹروں کی ایک ایک بات کو معذ اللہ قرآن کریم سے ثابت کریں توڑ موڑ کر آیات کو اب سائنسدانوں کی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں ڈاکٹروں کی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں بتایا جاتا ہے ہمیں ہر مہینے نئی تحقیق بلکہ ہر ہفتے نئی تحقیق ہر روز نئی تحقیق نئی ایجاد تو کیا ہم نے ایک مہینہ پہلے ڈاکٹروں کی تحقیق کو سائنسدانوں کی تحقیق کو قرآن سے ثابت کیا اور ایک مہینے کے بعد انہوں نے کہہ دیا وہ پہلے ایک مہینے والی ہماری تاریخ تحقیق جو تھی وہ, وہ تو غلط تھی اب صحیح تحقیق یہ ہے تو ہم پھر کیا قرآن کو بدلیں گے معاذ اللہ ان کی سوچ کے مطابق تو یاد رکھیے کہ قرآن کریم سائنس کی کتاب نہیں ہے قرآن کریم حقیقت میں ہدایت کی کتاب ہے اللہ نے اس کو ہدایت کے لیے نازل کیا اللہ نے آسمانوں کا ذکر کیا زمین کا ذکر کیا سمندروں کا ذکر کیا دریاؤں کا ذکر کیا درختوں اور پہاڑوں کا ذکر کیا سورج چاند ستاروں کا ذکر کیا لیکن ان سب چیزوں کا ذکر اللہ پاک نے اس لیے نہیں کیا کہ قرآن سائنس کی کتاب ہے بلکہ اس لیے ذکر کیا کہ لوگ ان آیات کو پڑھے اور ہدایت حاصل کریں تو بھائی بڑی جامع کتاب ہے اس میں تو کوئی شک نہیں تو امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے معفرت نافل کتاب امن شی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کے اندر قرآن کے اندر کوئی چیز نہیں چھوڑی سب مفید علوم کے اصول ہم نے بیان کر دیے ثم شرون پھر یہ سب اپنے رب کے سامنے جمع کیے جائیں گے کون عام طور پر تو یہ کہ بھئی انسان جمع کیے جائیں گے تو انسانوں کے جمع ہونے میں تو کوئی شک نہیں لیکن یہاں تو حیوانوں کا ذکر ہو رہا ہے تو اس لیے اکثر تفاصر میں لکھتا ہے کہ حیوانوں کو بھی جمع کیا جائے گا اور سورج تکویر سورج تقویر میں تقویر میں آپ پڑھتے ہیں بزل و حوشو حوشی رت عزل شمس قبیرت عزل اس وقت کو یاد کرو جب وحشی جانوروں کو جمع کیا جائے گا تو جمع کرنے کا ذکر آتا ہے حضرت ابو ذر اللہ روایت ہے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ دو بکریاں آپس میں ایک دوسرے کو ٹکرے مار رہی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ابو ذر کیا تم جانتے ہو یہ ایک دوسرے کو ٹکرے کیوں مار رہی ہیں ان میں ظالم کون ہے مظلوم کون ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتا تو آپ نے فرمایا لیکن اللہ یدری لیکن اللہ جانتا ہے اور اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان بھی فیصلہ فرمائے گا تو قیامت کا دن چونکہ عدل کامل کا دن ہوگا مکمل انصاف کا دن تو انسان تو انسان حیوانوں تک کے درمیان بھی انصاف ہوگا لیکن پھر حیوانوں کو نہ دو زخم ڈالا جائے گا نہ جنت میں جگہ دی جائے گی بلکہ ان کے درمیان انصاف کرنے کے بعد اللہ ان کو حکم دیں گے کہ تم مٹی ہو جاؤ کون ترا با تم مٹی ہو جاؤ